بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں تھوڑا سا نیٹ ورک کا مسئلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے آپ کو چند منٹوں کے لیے زحمت اٹھانی پڑی وکیل اللہم تعل قاتلو فی صبی اللہ یہ منافقین کے رویے پر شکوائے تھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یعنی اے لائے کلمت اللہ کے لیے اود فاؤ چلو دین کے لیے نہیں لڑتے ہو تو کم از کم اپنے شہر سے اور اپنے آپ سے دشمن کو ہٹانے کے لیے لڑو تو وہ کہتے ہیں اگر ہم جانتے کتال اس کو ہم کتال لڑائی جانتے تو ہم تمہاری پیر بھی کرتے یہ لڑائی نہیں ہے یہ خود ہے ہم لل کفر یو وہ کفر کی طرف اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے اوت کے دن ایمان کی نسبت کفر کی طرف زیادہ قریب تھے کہتے تھے اپنے منہوں سے کہتے ہیں اپنے منہوں سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ اور دل ایمان سے خالی و اللہ عالم ومایک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ زین کال اخوان یہ منافق وہی تو ہیں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں یہ منافق وہی تو ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے وہ بھائی جو میدان اوت کی طرف یا میدان جنگ کی طرف نکل کھڑے ہوئے وہ اور یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود نہیں نکلے ہیں اور ان کو کہتے ہیں لعنا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مانتے نا ماں کوتلو تو نہ مارے جاتے ہم جو کہتے تھے کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے تو ہماری بات مانی جاتی اوت کی طرف نہ نکلتے تو پھر قتل بھی نہ ہوتے کل جواب شکوائے جی میرے پیغمبر آپ کہیں فد پس ہٹاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر ہو تم سچے بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اسی دن منافقین کے ستر آدمی اپنے اپنے گھروں میں مر گئے مدارک ولا سبن الزین کوت لوفی سبی لاہ امواتا ترغیب الل اور بشارت لشہدا لش پہلے منافقین کی اس بات کا رد فرمایا کہ احتیاط کرنے سے بھی موت ٹلتی نہیں موت بہر حال آئے گی اب یہاں فرمایا جس قتل سے تم ڈرتے ہو وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے وہ اعلی درجے کی چیز ہے اور اس رستے میں مرنے والوں کو ابدی حیات حاصل ہوتی ہے نہ گمان کر ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردہ بل آحیا بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں یا یوں مانا کرو بلکہ وہ زندہ ہیں ان دا رب ہم اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے فارہین خوش ہوتے ہیں بما آتا ہو ان چیزوں پر جو ان کو اللہ نے دی ہیں اپنے فضل سے جنت کی نعمتیں ویستب شیرون اب الزین علم یلہقوب <يَلَحَكُوبِهِم> اور خوش اور مطمئن رہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی انہیں نہیں ملے ان کے پیچھے سے یعنی دنیا میں جو مسلمان ہیں دنیا میں جو مومن ہیں زندہ ہیں یہاں دنیا میں ان کے بارے میں بھی وہاں بیٹھ کے جنت میں خوش ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ خوفون علیہم ولاحم یا زنون کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ بھی غمگین نہیں ہوں گے صحیح رستے پر ہیں مومن ہیں مرنے کے بعد ان کو بھی انعامات ملیں گے یستب شیرون بن متِ من اللہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے جو اللہ نے ان پر نعمت کی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں وہ اور اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا یہ صورت عال عمران کی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو ایک آیت ہم دوسرے پارے کے تیسرے رکو میں پڑ چکے ہیں یہاں فرمایا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو ان دو آیتوں کا جو نزول ہے اس سے ان آیتوں کو سن کے صحابہ کے دل میں ایک بات آئی کہ ہم سارے معاملات شہید سے جو کرتے ہیں اسے مردہ سمجھ کے کرتے ہیں اس کا جنازہ پڑا مردہ سمجھ کے اس کو دفن کیا مردہ سمجھ کے اس کی وراثت تقسیم ہوئی مردہ سمجھ کے اور اس کی بیوہ عدت گزار لے اس کے ساتھ ہم نکاح کر لیتے ہیں مردہ سمجھ کے ہم سارے معاملات شہید کے ساتھ اسے مردہ سمجھ کے کرتے ہیں اور اللہ بند باندھ دیتا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا چنانچہ صحابہ نے یہ بات اشقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جی میں یہ ذکر کر چکا ہوں اور یہ بات ایسی ہے کہ کوئی عالم بھی اس سے انکار نہیں کرے گا قرآن پاک کی تفسیر کا جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو صاحب قرآن کریں گے یعنی نبی پاک جن پر قرآن اتر رہا ہے اگر وہ کسی آیت کی تفسیر خود کر دیں کہ اس کا یہ معنی ہے تو اس کے بعد کسی کی بھی تفسیر معتبر نہیں ہوگی اور ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے صحابہ نے جب یہ اشکال پیش کیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ارواہ ہم فی جوفے تئی رین خز شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں داخل کر دی جاتی ہیں یہ جو سبز رنگ کے پرندے ہیں وہ وجود ہے ان کا یہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کی حید کیا ہے ان کی شکل کیا ہے ہمیں تو جو کچھ ہمارے آقا نے کہہ دیا ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیا وہ کیسے پرندے ہیں کس طرح کی ان کی صورتیں ہیں یہ رب بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا ان کے لیے عرش کے نیچے کندیلیں لٹک رہی ہیں جنت میں وہ سیر و سیاحت کرتے ہیں اور پھر ان کنادیل میں آ کے وہ آرام کرتے ہیں اللہ نے ان روحوں سے پوچھا شہیدوں کی روحوں سے جو جنت میں ہیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں اللہ نے داخل کیا ہے ان سے پوچھا کیا چاہتے ہو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو انہوں نے کہا نوری ہم چاہتے ہیں انتر ارواحنا فی اج سادنا کہ ہماری رو کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے یہ مسلم میں ہے جی سفا 135 سو دوسری یہ ترمزی میں ہے جی سفا 126 سو دوسری یہ ابن ماجہ میں ہے جی سفا 201 ہم چاہتے ہیں انتردا اور واہنا فی اجسا کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں اس سے معلوم ہوا کہ شہیدوں کی روحیں ان جسموں میں موجود نہیں یہ جو دنیا والے جسم ہیں یہ جو قبر میں دفن ہو گئے ہیں اگر یہ روحیں ان جسموں کے اندر موجود ہوتی تو روحوں کو یہ کہنے کا کیا مقصد تھا کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں چنانچہ ان کا یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو ان کی خوشحالی اور جنت کی یہ عیش و نشات کی زندگی اس کی اطلاع دینے کے لیے یہ آیت اتری کہ جو اللہ کے رستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے یہ ایک روایت جو حضرت جابر ابن عبداللہ عبداللہ شہید ہو گئے میدان یود میں والے علیہ قرض ان وایالََََََََََ ان پر بڑا قرضہ تھا اور ان کا کنبا بھی بہت بڑا تھا تو نبی پاک سلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب شہیدوں سے حجاب کے پیچھے سے بات کی ہے اور اللہ سے بھی اللہ نے خود بات کی کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو کال عبداللہ اللہ تو حضرت عبداللہ نے کہا اس آلو کا اندا علت دنیا میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے دنیا میں لوٹایا جائے معلوم ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں تھے تبھی تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں لوٹایا جائے اللہ نے فرمایا انا او کا سبق ہم ان القول انیہ لا ہماری طرف سے ایک بات گزر چکی ہے کہ جس کی روح ہم قبض کر لیتے ہیں تو اسے ہم دنیا میں واپس نہیں بھیجتے تو اس موقع پر اللہ نے یہ ایت اتاری جتنی تفصیلیں ابن جریر ہے ابن کثیر ہے مذہ ہے رولمانی ہے مدارک ہے سب نے اس آیت کی تفسیر میں ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے جو چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہارسہ بن سوراکا یہ جوان آدمی تھے شہید ہو گئے ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی اپنے بیٹے کی شہادت پر یہ میرے آقا کی خدمت میں آئیں کہنے لگی یار اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں پھر تو میں صبر کروں گی اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں فکر مند ہوں گی کہ میرا بیٹا دنیا سے بھی چلا گیا پھر جنت میں بھی نہیں گیا تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت ایک ہے نہیں انہو فل الفردوس تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے بخاری سفا پانچ سو سڑسٹھ جلد دوسری تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے اور بخاری سفا تین سو اکانوے پہلی وہاں لکھا ہوا ہے جنت الفردوس فو کہر رہمان جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا وہ جنت الفردوس میں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی اور شہیدوں کی زندگی کہاں ہے اس کو میرے آقا نے ذکر کیا ترمزی میں ایک روایت ہے آپ نے فرمایا رائی تو جافرن یتیر و جنت مال ملائکہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر تیار کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے تو یہ بھی آپ نے حضرت جعفر شہید ہوئے تھے غز و موتا میں تو آپ شہیدوں کی زندگی کہاں ہے جنت میں جنت الفردوس میں وہ مطالبہ کرتے ہماری روحوں کو واپس بھیج اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ میرے آقا نے تفسیر کی ہے ہمارے جو دوست ہیں ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں اکلی استدلال کرتے ہیں اکلی قیاس کہتے ہیں قتل کیا چیز ہوتی ہے جی جسم ہوتا ہے تو پھر آگے اللہ نے کہا بل آیا جو قتل ہوا وہی زندہ ہے تو قتل روح تو نہیں ہوتی قتل تو جسم ہوتا ہے تو پھر آگے زندگی بھی جسم ہی کی ہونی ہے میں نے کہا شکر ہے آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر فرما رہے تھے ورنہ آپ اس وقت بھی یہ اعتراض کرتے کسی صحابی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یا رسول اللہ قتل تو جسم ہوتا ہے جو آپ جس زندگی کی بات کر رہے ہیں وہ جنت الفردوس میں ہے وہ جنت میں ہیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں وہ داخل ہو گئے ہیں کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا میں ارض کروں گا ان علماء سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مقابلے میں اپنے عقل کو چلانا اور آپ کے مقابلے میں اپنی تفسیر کو پیش کرنا یہ بڑی جرت کا کام ہے یہ بڑی جرت کا کام ہے یہ یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ آیت کی ایک تفسیر آپ نے کی ہے لیکن مجھے وہ تفسیر پسند نہیں میں ایک تفسیر کرتا ہوں تو ان علماء کو غور کرنا چاہیے یہ میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں اور جتنی تفصیل کی کتابیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں کال اےزابی بےزابی والا کیا کہتا ہے ولا کلا تشرون بل ایا ولا کلا تشرون ولا تشرون ما ہالو ہوم واہ تمبی ہن الا انیا تہم لئی ست بل جسد یہ <تصفح> اس بات پر تمبی ہے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہدا کی زندگی اس جسم والی زندگی نہیں ہے. یہ علامہ بیضاوی کہتے کہتی ہیں باقی مفسرین نے بھی یہی کہا حضرت ابو سعید خدری سے یہی روایت ہے در منصور میں کاب ابن مالک سے یہی روایت ہے ترمزی میں اکرما ابو ابوالعلیہ ربی ابن جریر سب نے یہی معنی کیا ہے کہ اس حیات سے مراد اس قبر والی حیات دنیا والی حیات نہیں ہے بلکہ یہ برزخ اور جنت کی حیات جنت الفردوس کی حیات مراد ہے اور قرآن نے بھی اشارہ کیا ان دا ہم اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے یہ روزی کون سی دی جا رہی ہے ان کو کون سا رزق دیا جا رہا ہے شہیدوں کو یہی دنیا کی چیزیں یہی دنیا کے پھل یہی دنیا کا فروٹ یہی دنیا کا گھی یہی دنیا کا شہد یہی دنیا کا دودھ یہی دیا جا رہا ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے سب کہیں گے یہ برزخی روزی ہے جنت کی روزی ہے تو ہم کہیں گے جس طرح کی روزی اسی طرح کی حیات اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے دوسرے پارے میں جب شہدہ کی یہ آیت آئی تھی تو مولانا ادریس کاندلی رحمت اللہ علیہ کی ایک عبارت آپ کو لکھوائی تھی اور وہ بہت خوبصورت مفہوم ہے حیات شہدا کا کیا کس معنی میں اللہ نے ان کو زندہ کہا اس معنی میں زندہ کہا ہار مرنے والے کے عمل موت کے ٹائم منقطع ہو جاتے مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھنی نماز کاجر نہیں ملنا مرنے کے بعد روزہ نہیں رکھنا اجر بھی نہیں ملنا مرنے کے بعد حج نہیں کرنا اجر بھی نہیں ملنا. عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر شہید کے اعمال منقطع نہیں ہوتے وہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ روزہ نہیں رکھ رہا وہ حج نہیں کر رہا لیکن اس کو اعمال کا ثواب برابر مر رہا ہے زندوں کی طرح اس معنی میں کہا گیا بل آہیا ان ولا قلعہ تشرو بندہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اس سلسلے میں آپ ایک تو کتاب ہے میرے والد مرحوم شیخ التفسیر تفصیر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ کی الاقوال المرضیہ فی احوال البرزیہ وہ آپ کو ملے اس کا مطالعہ کر لیں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ندائے حق وہ آپ کو کہیں سے ملے آپ اس کو مطالعہ کریں اقامت البرحان یہ مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر جویر القرآن پر مولانا عبد الشکور ترمزی سہیوال والے انہوں نے کچھ اعتراض کر دیے تھے ہماری تفسیر جویر القرآن پر کہ اس آیت کا معنیٰ اس آیت کا معنی یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ جمہور امت سے ہٹ کے معنی تم نے کی ہیں اور اس میں کچھ حیات کی بحث اور کچھ توسل کی استفا کی بحث انہوں نے کی تو مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا اقامت البرہان کے نام سے اس میں شہداء کی حیات کا تذکرہ آپ کو ملے گا آپ وہ پڑھ لیں تفسیر جواہیر القرآن جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے اس میں بھی شہداء کی حیات کا تذکرہ ہوا انبیاء کی حیات کے بارے میں آپ کو مولانا عبد الکریم صاحب انشاءاللہ کسی مقام پہ پڑھائیں گے لیکن فی الحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امبیا کی حیات پر قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے شہداء کی حیات پر دلیل ہے جو لوگ امبیا کی حیات دنیا بھی کے قائل ہوئے انہوں نے امبیا کی حیات کو قیاس کیا شہداء کی حیات پر کہ چونکہ شہداء زندہ ہیں تو امبیا تو اس سے آلہ ہیں لہٰذا امبیا بھی کیا ہیں زندہ ہیں تو جب شہداء کی حیات متعین ہو گئی کہ شہداء کی حیات دنیاوی نہیں برزخی ہے جنت کی حیات ہے روح کی حیات ہے تو پھر انبیاء کی حیات بھی متعین ہو گئی کہ ان کی حیات بھی دنیاوی بھی نہیں بلکہ برزخی اور اخری حیات ہے اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ وہ حیات تو سب کو حاصل ہے اخروی حیات تو سب کو حاصل ہے برزخی حیات ہر مومن کو حاصل ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ مراتب کا فرق ہے اس کا جواب کیا ہے مراتب کا فرق ہے میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں اس دنیا میں جب نبی پاک زندہ تھے تو کافر اسی دنیا میں زندہ نہیں تھے اس دنیا میں آپ بھی زندہ ہیں ابو جال بھی زندہ ہے تو دونوں کی حیات میں کتنا فرق ہے اس کی حیات خبیس حیات ہے گندی حیات ہے اور میرے آقا کی حیات پاکیزہ حیات ہے ستھری حیات ہے تو حیات تو دونوں کی دنیا میں موجود ہے تو فرق مراتب کا ہے تو وہاں بھی سب کو حیات حاصل ہے اور وہاں بھی فرق کس کا ہے مراتب کا ہے اللہ زی نستابور بشارت للمین جی غزوہ اوت کے دوسرے دن ابو سفیان رو کے مقام پہ پہنچا یہ کوئی مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر ہے تو اسے خیال آیا کہ ہم نے واپس آنے میں جلدی نہیں کر لی تو ہمیں واپس جا کے مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دینا چاہیے اس نے وہاں جا کے یہ فیصلہ کیا آپ کو پتہ چلا تو آپ نے آگے بڑھ کر ابو سفیان کا راستہ روکا کہ تو ادھر کدھر آئے گا ہم تیرے مقابلے میں آ رہے ہیں تو آپ نے ان زخمی صحابہ سے جو زخموں سے چور تھے جن کے اپنے عزیز شہید ہو چکے تھے آپ نے ان سے کہا کہ چلو اور وہ صحابہ ایک ہی آواز پہ چل نکلے اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا مِم باد ما صاب کر ہو بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے للزین آ سنو ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں ان میں سے وہ اور پرہیزگار ہیں اجر عظیم ہیں یہ من بازیا نہیں ہے جی مین ان میں سے یعنی کچھ تو نیک ہیں کچھ نیک نہیں ہیں نا مین بیانیا جی من بیانیا اللہ کال علام اناس قد جماؤ لکوں یہ تو اسی واقعہ سے متعلق ہے مقام روہ پہ جا کے اس نے کسی قافلے والے کو کہا بے مدینے جا کے بتانا کہ ہم پھر آ رہے اور کچھ علماء نے اس کو الگ واقعہ بنایا اوت کے دن ابو سفیان نے مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال ہماری تمہاری ملاقات بدر کے میدان میں پھر ہوگی تو جب سال گزرا تو ابو سفیان کے دل میں اللہ نے مسلمانوں کا روپ ڈال دی اور اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا کہ وہ جو وعدہ کر کے گیا تھا لیکن وہ اپنی خفت بھی مٹانا چاہتا تھا کہ مجھ پر الزام نہ آئے کا تو اس نے اس کا طریقہ یہ سوچا کہ ایک کافلہ آ رہا تھا مدی نے ان کو پیغام دیا کہ مسلمانوں کو جا کے یار یہ کہنا بھائی بڑیاں تیاریاں ہو رہی ہیں اور اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے اور فوج اکٹھی ہو رہی ہے اور بڑی تیاری ہے اور بڑی دھوم دھام سے مشرق آ رہے ہیں مکے والے آ رہے ہیں اس کا خیال یہ تھا کہ یہ پیغام پہنچے گا تو مسلمان ہی بدر میں نہیں نکلیں گے تو چلو میرے سر سر سے یہ بات ٹل جائے گی کہ میں نہیں آیا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جن کو کہا لوگوں نے الناس اس سے مراد ہیں وہی جو کافلا آ رہا تھا ابد الکیس ابد الکیس کے سردار اناسکت جمع الحکم بے شک لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں یہ دوسرے انناس سے مراد ہے مشرقی نے مکہ پہلے انناس سے مراد وہ کافلے والے جن کو پیغام بھیجا تھا دوسرے انناس سے مراد مشرقی نے مکہ کہ لوگ تو تمہارے خلاف بھائی اکٹھے ہو رہے ہیں فخشوم ڈر جاؤ بچ جاؤ بدر میں نہ نکلنا ایمانا تو اللہ نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا یا اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا وقالو اور وہ کہنے لگے حسب اللہ ہمیں اللہ کافی ہے وہ نیمل اور کیا صورت کار ساز ہے کیا خوب کار ساز ہے مسلمان نکل کھڑے ہوئے جی بدر کی طرف کہ اس ابو سفیان آئے پھر اس وہ جو لشکر جمع کیا ہے اور دھوم دھام ہے ان کی دیکھ لیں گے فن کل ابو بے نعمت من اللہ مسلمان لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ نعمت سلامت کچھ بھی نہیں ہوا سلامتی کے ساتھ لوٹ آئے وہ فضل اور فضل کے ساتھ یہ تجارت کا نفع بران ہے قدرتی بات یہ ہے کہ یہ بدر میں پہنچے نا تو وہاں کوئی میلہ لگا ہوا انہوں نے وہاں تجارت کی تو اللہ نے تجارت میں ان کو نفع دے دی سلامتی کے ساتھ واپس آئے اللہ کا فضل بھی لے کے آئے لم یم سسم سون نہیں پہنچی ان کو برائی کوئی تکلیف نہیں ہوئی و تب رضوان اللہ انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی اللہ بڑے فضل والے ہیں میں نے ذکر کیا تھا کہ عظمت صحابہ کی ساری دلیلیں جمع کرو جی لوگوں کو وہ دلیلیں یاد نہیں جن میں تان ہوتا ہے تشنی ہوتی ہے یہ دلیلیں یاد نہیں رہی جن میں اللہ میرے نبی کے یاروں کی اس قربانیوں کا ذکر کرتا ہے ان ماضال اکم و یہ جو شیطان ہے نا یو خو فو اولیاہ یہ تمہیں ڈراتا رہتا ہے ہو اپنے دوستوں سے اولیاء کون ہے ابو سفیان اور اس کا لشکر اللہ نے حضرت ابو سفیان کو فتح مکہ کے دن ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا یہ نبی پاک کے سسر بھی ہیں یہ مسلمان ہوئے ان کی اہلیہ ہند جس کو لوگ ہندا کہتے ہیں ہندا نا ہند وہ بھی مسلمان ہوئی پھر یہ اللہ کے رستے میں انہوں نے جہاد کیا ان کی ایک آنکھ جہاد میں شہید ہو گئی پھر دوسری آنکھ بھی ایک اور جہاد میں شہید ہو گئی انہی کے گھر کو فتح مکہ کے دن دار امن قرار دیا لیکن یہ سب اس وقت کی باتیں ہیں جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا فلا تخافوم تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر ہو تم مومن ولا یازون کلزین جو سارون فل کفر تسلی رسول اور تخویف اخروی ہے للکفار نہ غم میں ڈالے تجھ کو وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں اللہ زین منافقین مرادیں جی جنہوں نے عود میں اپنے قول و عمل سے کھلم کھلا کفر کا اظہار کر دیا تھا ان نوملین یزر اللہ شیا بے شک وہ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی لین زرو بیزالک اولیا اللہ اس طرح وہ اللہ کے دوستوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یرید اللہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہ بنائے آخرت میں انہیں کفر میں گرنے دو یہ اعمال نامے خوب سیاہ کر لیں اور ان کے لیے عزاب عظیم ہے بے شک جن لوگوں نے خریدا کفر کو بدلے ایمان کے وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کے لیے عذاب علیم ہے ولایا سبنہ کا فرو یہ بھی تسلی ہے جنبی پاک کے لیے دوسری تسلی نہ گمان کرے کافر کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو خیر الف یہ ان کے حق میں بہتر ہے ڈھیل دی صحت دی بچے دیئے اولاد دولت مال مکان کاروبار باغ اور دے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے انما نملی لہم ہم تو مولت دیتے ہیں ان کو لے یز اس من کے یہ بڑھتے رہیں گناہ میں اور ان کے لیے عذاب مہین ہے ذلیل کرنے والا عذاب ما کان اللہ علیہ المومن جواب سوال مقدر مسلمانوں پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حکم جہاد کیوں دیا جا رہا ہے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے جی جواب دیا مومن منافق میں تمیز کرنے کے لیے نہیں ہے اللہ تعالی کہ چھوڑ دے گا مومنوں کو علامان تم ال جس حال پر تم ہو رلے ملے منافق بھی تم میں شامل ہیں اس حال میں اللہ نہیں چھوڑے گا حتہ یمیز الخبیس من تیب یہاں تک کہ جدا کر دے گا ناپاک پاک کو پاک سے الخبیس منافق اتیب مومن تو یہ جب تک آزمائش نہیں ہوگی جب تک جہاد نہیں ہوگا اس وقت تک کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوگی وہ ماکان اللہ علیہ کو دوسرے سوال کا جواب مومنوں نے خواہش دہر کی کہ انہیں کوئی علامت بتا دی جائے جس سے مومن اور منافق میں پہچان ہو سکے رول مانی یہ مومنوں نے خواہش دہر کی ہمیں پتہ چل جائے ہمیں بتا دیا جائے جواب دیا اللہ تمہیں غیب کی خبروں پر اطلاع نہیں دیتا اس کے لیے وہ اپنے نبیوں کو منتخب کرتا ہے وہ ماکان اللہ علیہ تلا کو گئی اور نہیں ہے اللہ تعالی کہ اطلاع دے تمہیں غیب پر لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے نبیوں رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس آیت کو علماء بریلویہ نے اس بات پر بطور دلیل پیش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب میں یہ ان کی بہت بڑی دلیل ہے ایک یہ اور ایک صورت جن میں آیت آئے گی وہاں لے یوز ہیرا کا لفظ آئے گا استدلال ان کا یہ ہے کہ لیت لکم الغیب کا لام استغراق کا ہے اس سے تمام غائب مراد ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ مطلع نہیں کرے گا اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے گا اس کو تمام غیبوں کا علم دے دے گا یہ ان کا استدلال ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لام استغراک کے لیے آتا ہے مگر یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے لام آد خارجی یہ اس کا اصل اور حقیقت حقیقی معنی ہے علامہ بیضاوی نے التلوی میں سفر ایک سو ساٹھ پر اس بات کو نقل کیا جی اب حقیقی معنی کو چھوڑ کے آد خارجی والا مجازی معنی مراد لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارا اور علماء بریلویہ کا جو اس مسئلہ علم غیب میں اختلاف ہے یہ نرے علم میں اختلاف نہیں یہ بات میری غور سے سنی جائے علم میں اختلاف نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے کم اور ساری مخلوق سے زیادہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے کم اور ساری مخلوقات سے زیادہ علم نبی پاک کے پاس ہے غیب میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ غیب کی کئی خبروں پر اللہ اپنے نبی کو اطلاع دیتا ہے مطلع کرتے اختلاف ہے آپ کے عالم الغیب ہونے پر اختلاف ہے آپ کے علم غیب میں علم بھی اور غیب بھی اس میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں عالم الغیب اللہ کی صفت ہے اور آپ عالم الغیب نہیں نہ میں کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہوں نہ تعدی نہ تحدی مقصد کسی کو چڑھانا نہیں زج کرنا نہیں کچھ بریلوی حضرات بھی میری اس درس کو سن رہے ہوں تو میں بڑے محبت سے گزارش کروں گا قرآن پاک کی کوئی ایک آیت یا پورے ذخیرۂ حادیث میں کوئی ایک حدیث خدا گواہ ہے ایسی نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا لفظ اکٹھا آیا اس بات کے ساتھ آیا میں غیب جانتا ہوں میں عالم الغیب ہوں اللہ نے کہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ عالم الغیب ہیں پورے قرآن میں ذخیر حدیث میں کوئی حدیث چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو نہیں ہے ہاں نفی کے ساتھ ہے سورت انام میں کہا کل اکول القم اندی خزائے اللہ یہ ذرا ایت نمبر دیکھیں گے جی اللہ اکول القم اندی خزائے اللہ ولا عالم الغبا سورت نام ولا عالم الغیبا میں غیب نہیں جانتا اب دیکھیں یا علم کا لفظ بھی آ گیا غیب کا لفظ بھی آ گیا اور پیچھے لا آ گیا ایک اور ایت جی سورت آراف میں سورت انام کی یہ آیت نمبر پچاس تھی جی جو میں نے ذکر کی ہے لاک لکمندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبا سورت آراف کی وہ آیت دیکھیں ولا کن تو عالم اگر میں غیب جانتا ہوتا یہ آیت نمبر ایک سو اٹھاسی ہے جی سورت آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی لو فرضیہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دیکھیں علم کی بھی لفظ آیا غیب کا بھی سورت نمل ہے جی آیت نمبر 65 ہے جی کل لا یا لمو منفاواتے ول ارزل غیبا علم وہاں علم کا لفظ بھی ہے غیب کا بھی ہے اور پیچھے لا ہے پورے قرآن میں اور ذخیر حدیث میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی پاک کے لیے علم اور غیب کا لفظ اکٹھا آیا کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا گیا نفی میں یہ بات کہی گئی کہ میں غیب نہیں جانتا دیکھیں ہم سورت نصاب میں پڑھیں گے ہمارے یہ ساتھی اس آیت کو پیش کرتے ہیں نبی پاک کے علم غیب پر آیت کیا ہے علامہ کا لم تکن تالم یہاں علم کا لفظ ہے غیب کا کوئی نہیں علامہ کا لم تکن تالم یہ وہاں بحث کریں گے کہ ما عموم کے لیے ساری چیزیں اس میں آ گئیں تو پھر یہ الم تم مالم تالم یہودیوں کے بارے میں آئے الم تم مالم تالم وہی ما کا لفظ ہے وہ ما ہوا الغ بے زمین یا غیب کا لفظ ہے علم کا نہیں یہ جائے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے ماں کو کوم الغب یہاں غیب کا لفظ ہے علم کا نہیں اطلاع کا ہے سورج جن میں کیا کہا فلا یوز ہیرو الغبی وہاں غیب کا لفظ ہے علم کا نہیں اظہار کا لفظ ہے تو علم غیب خاصا ہے،, ہے اب یہاں انہوں نے یہاں لکم الغیب کل غیب مراد لی ہم کہتے ہیں تفسیریں اٹھاؤ مزاری جامع البیان خازن بیزاوی جلالین رولمانی ابن کثیر اٹھاؤ سم مفسرین نے لکھا سم مفسرین نے لکھا فہوحی الوخ بروحو بازل مغی بات فیوخ بروحو بے مغی بات فیوت عَلَى الباز تمام مفسرین نے یہاں الغیب سے بعض غیب مراد لی ہے ہم یہاں کوئی لمبی بحث نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آخر میں جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر تمام قاعدے تمام قوانین تمام اصول تفصیر اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیں اور کہیں کہ نئی الغیب پر الفلام استغراک کا ہے اور نبی پاک یمی ماکانہ ما, ما یقون کا کلی تفصیلی علم اس سے ثابت ہو گیا ہے آپ کو مل گیا یہ علم تو پھر میرے اس اشکال کو حل کر دیں وہ حضرات کہ اس کے بعد قرآن کیوں اترتا رہا جب آپ کو ہر چیز اس آیت میں دے دی گئی تھی جو ہونا تھا ہو رہا تھا ہو چکا تھا سارا غیب آپ کو بتا دیا گیا تھا تو اس کے بعد قرآن اور آقام اترنے کی ضرورت تو نہیں تھی اس کے بعد قرآن کیوں اترتا رہا پھر اس کے بعد جو سورتیں اترتی نہیں اس میں نبی پاک سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے کمال یہ ہے کہ یہاں آپ کو صورت آل عمران میں علم غیب کی صفت دے دی گئی اور بعد والی صورتوں میں نفی ہو رہی ہے مثلاً سورت توبہ اس کے بعد اتری ہے وہاں اللہ کہتے ہیں ومن آہل مدینات مرادو الفاق آیت نمبر دیکھیں جی و من اہل مدین مردو الن نفاق لاتال نہ لمحم میرے پیغمبر مدینے کے کچھ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں یہاں آپ کو میں غیب دے دیا گیا تو سورت توبہ میں یہ کیوں کہا کہ آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے لاتال پھر سورت توبہ میں مسجد ذرار کا ذکر ہے جی منافقوں نے بنائی تھی اس میں آپ نماز پڑھ دیں امین آہل المدینت مرد الفاق سورت توبہ آیت نمبر 101 آپ اس میں نماز پڑھا دیں جی تو آپ نے فرمایا آپ تبوک میں جا رہا ہوں واپسی پہ پڑھاؤں گا واپسی پہ اللہ نے کہا کہ یہ تو منافق ہیں یہ تو مورچہ بنایا ہے انہوں نے اسلام کے خلاف اس کو آگ لگا دیں تو غزوہ و تبوک میں منافقوں نے بہانے بنا کے چھٹیاں لے لی میں بیمار ہوں میری بیوی بیمار ہے ماں بیمار ہے اللہ نے فرمایا اف اللہ کا لیما زندہ لہم اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے ان کو کیوں چھٹی دی تو آپ اگر جانتے تھے کہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں اور غلط کہہ رہا ہے تو آپ نے چھٹی ان کو کیوں دی یہ ساری آتے بعد میں اتری ہیں جی جتنی میں نے پڑھی ہیں اف اللہ ان کا یا نبیو نبی تو ہر رم ماح اللہ ہو اس کے بعد اتری ہیں یہ ساری ایتیں تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا یہاں آپ کو علم غیب دے دیا گیا اور بعد والی ایتوں میں آپ سے اس کی کیا ہو رہی ہے نفی ہو رہی ہے تو علم غیب خاصہ الہی ہے یہاں الغیب سے مراد بعض غیب ہیں یہ سیا کو سبا کیا بتا رہا ہے چلو چھوڑو اسے یہ صورت کا اس آیت سے آگے پیچھے کس کا ذکر ہو رہا ہے منافقوں کا تو اس سے یہی ہے نا کہ منافقوں کے بارے میں ہر مسلمان کو بتایا جائے کہ یہ نشانی ہوتی ہے نہیں بلکہ یہ نبیوں کا کام ہے کہ غیب کی خبروں پر اللہ غیب کی بعض خبروں پر غیب کی خبروں پر غیب کی سارا غیب نا وہ اس کی تو اللہ نے اطلاع نہیں دی سارے غیب کی اطلاع نہیں دی یہ جو ہے نا بھائی سارے غیب کی اطلاع دے دی اے ہمارے اے بہت بڑے عالم اور ہمارے اشاد و وسلم پنجاب کے امیر رہے ہیں شیخ العدیث مولانا قاضی اسمت اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ بہت عظیم آدمی تھے بہت بڑے عالم تھے اور بڑے نفیس عالم تھے اور بہت ذہین عالم تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک خزانہ ایک کمرے میں ہو کمرے میں بڑا خزانہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بندہ ایک بندے کو چابی دے دے کہ بھائی یا جھانک لے تو وہ بندہ گیا اس نے جھانکا سارے خزانے کو جھانک لیا ایک ہے یہ ایک یہ ہے کہ وہ خزانے کا مالک اس بندے کو کہتا ہے میں تجھے چابی نہیں دیتا چابی میرے پاس ہے ہاں تجھے میں بتاتا ہوں کہ اس میں یہ چیز بھی ہے اور اس خزانے میں یہ چیز بھی ہے اور اس خزانے میں یہ چار پانچ چیزوں کا وہ بتا دیتا ہے کہ یہ, یہ چیزیں اس میں یہ ہے بعض غیب سارا غیب نہ وہ جو خزانہ اندہ مفاتح الغیب اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی لا لمحہ الا سارا غیب نہ غیب کی بعض خبریں اللہ نبی پاک انبیاء کو دیتا ہے اور سب سے زیادہ غیب کی خبروں کی اطلاعیں اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ وسلم کو دی فعم نوب تم اس کے پیچھے نہ پڑو کہ ہمیں بتایا جائے کہ منافقوں کی نشانیاں کیا ہیں تم کیا کرو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ان کی تصدیق کرو ان کی بات مانو و ان تموں اور اگر تم ایمان لاؤ گے وہ تتکوں اور پرہیزگاری اختیار کرو گے فلاں کم عظیم تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا ولا یا سبن جب خلون یہ آ جی بخل کی بات تو یہاں تو بڑی عجیب بات ہے منافقوں کی بات ہو رہی ہے اللہ ایک کو مطلع نہیں کرتا نبیوں کو بتاتا ہے تو آگے بخل کی بات آئی حضرت صاحب کہتے ہیں ترغیب الفاق مضمون جہاد کا جاری ہے نا جی تو یہ ترغیب ہو رہی ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا مت گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دی ہے کیسی تاریخ کیجیے اللہ نے میں نے دی ہے میں نے ماں کے پیٹ سے تو ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور ننگے سر آئے تھے من فضلی اپنے فضل سے ہوا خیر اللہ کہ یہ کنجوسی اور بخل ان کے حق میں بہتر ہے بل ہوا شر اللہم بلکہ وہ بخل اور کنجوسی ان کے حق میں بری ہے سید ان کو پہنایا جائے گا ما اس چیز کا باخلوب ہی جس میں بخل کیا قیامت کے دن وہی مال وہی زمینیں وہی فصلیں وہی زیور وہی دولت اس کو توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ولی میرا سماوات اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی سب نے فنا ہو جانا ہے سب نے مٹ جانا ہے صرف اللہ نے باقی رہ جانا ہے یہ دولت ختم ہو جانی ہے اللہ ہی وارث ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے ایت نمبر 161 تا اکسٹھ کا سبق نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے رہ گیا نہیں میں نے پڑھا دیا وہیں سے شروع کیے پہلے ختم ہو گیا تھا چلو اس کو دیکھتے ہیں عربی عبارت ایستا ایستا لکھوایا کریں مکمل نہیں ہوتی ہم سے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے موضوع عبائت ہے جی یہ کوئی اس کی صنعت صحیح نہیں ہے جی سارے صحابہ اس علم کا دروازہ ہیں جی جتنے صحابہ تھے وہ سارے اس علم کا دروازہ ہیں جی حدیث کا حوالہ درکار ہے جب حدیث ہی موضوع ہے تو آپ کیا کریں گے سوالے کو سیدنا معاویہ کو امیر معاویہ اور امیر شام کیوں نہیں کہہ سکتے وہ کہتے ہیں بھائی یہ صرف شام کے امیر ہیں تو آپ ایک وزیر اعظم کو صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں یا ایک وزیر اعظم کو ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر کہہ رہے ہیں تو آپ اس کی توہین کر رہے ہیں نا وہ تو چون صوبوں کے امیر المومنین ہیں ان کو امیر شام یہ نہیں کہنا چاہیے دور تفسیر کے اختتام پر پروگرام ہوگا آن لائن پروگرام ہوگا اب سارے پروگرام آن لائن ہیں انشاءاللہ ایک میرا پروگرام آن لائن نشر ہوگا اشاعت میڈیا پہ اور بندیالوی کہتا پہ بھی آئے گا جمع رات کے دن تین بجے دوپہر انشاءاللہ اللہ وہ آن لائن ہوگا اور اس کا عنوان ہوگا استقبال رمضان تو آن لائن پروگرام ہو رہے ہیں تو اختتام پر بھی پروگرام کریں گے لیکن وہ آن لائن پروگرام ہوگا جی بما علینا البلاغ المبی